سما بسر نے مولانا سید ابو الع مودی رحمت اللہ علیہ کی مشہور تفسیر تفہیم القرآن کی چھے جلدوں کو چھے آڈیو سیری ایم پی تھری کی شکل میں تیار کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے الف لا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 پھر یہ معذن روز پانچ وقت پکارتا رہتا ہے اور جب بھی انسان اس کی پکار پر لبیک نہ کہے اسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ مدعی ایمان اطاعت سے خارج ہو گیا ہے پسترک نماز در اصل ترک اطاعت ہے اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص کسی کی ہدایت پر کاربند ہونے کے لیے ہی تیار نہ ہو اس کے لیے ہدایت دینا اور نہ دینا یکساں ہے